درس شفا شریف ہمارا جاری ہے رشمۃ اللہ تلا کی کتاب الشفا بتعریف حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی کا درس ہم سن رہے ہیں آج کے درس میں قازی از مالکی رحمتہ اللہ علیہ نے جو فصل ذکر کی ہے جو ہم نے پڑھنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے علم اور معرفت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و نے آپ علیہ وسلاۃ وسلام کو ہر ہر چیز کا علم عطا فرمایا اور ایسی ایسی چیزوں کی معرفت ایسی عطا فرمائی کہ آپ کی نظیر نہ آپ کے زمانے میں نہ آپ کے بعد نہ آپ سے پہلے کبھی ہوئی یعنی علم و معرفت کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا کے ایک موجوہ تھے حقیقتا ایک معجوہ تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح کا علم جس طرح کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اور جس حال میں عطا فرمائی وہ خود ایک سرابہ معجوزہ ہے اس بات کو قاضی آزمال کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس فصل کے اندر بیان کر رہے ہیں چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں فصل فی معجزاته صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیما جمع اللہ له من المعارف والعلوم ومن معجزاته الباہرتی ما جمعه اللہ له من المعارف والعلوم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روشن معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علوم اور معرفت کا جامع بنایا تھا علوم سے مراد یعنی کلیات کا یعنی ہر چیز مکمل طور پہ آپ کو معلوم اور معرفت سے مراد جزیات کا کہ جزی کا علم بھی آپ کو حاصل تھا ایک ایک حصے کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا آگے قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو دین و دنیا کی مصلیحتیں کس چیز کے اندر ہیں وہ بھی عطا فرمائی تھی یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم ہر اس چیز کے بارے میں جانتے تھے کہ جس کے ذریعے سے دنیا بھی سواری جا سکتی ہے جس کے ذریعے سے آخرت کو بھی سوارا جا سکتا ہے تو دین و دنیا کی مصالحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی جو آپ کی شریعت کے معاملات تھے اس کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا دین کے جو قانون ہیں اس کا علم بھی عطا فرمایا بندوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے یعنی آپ علیہ السلاۃ اسلام کی جو سیاست مدنیہ تھی وہ کیسی تھی وہ بھی اللہ تبارک پاتر نے آپ کو عطا فرمائی اس بارے میں علماء بڑی واضح مثال دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ایک کامل معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں اہل عرب کی تربیت شروع کی تو ان کے جو حالات تھے ان کی جو طبیعتیں تھیں یہ سب پر واضح ہیں کہ کس قدر ان کے اندر سختی موجود تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی جو ذہانت تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ان کے ساتھ جو طریقہ کار تھا کہ کیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے کہ تیئیس سال کے عرصے کے اندر پورے عرب کی آپ نے حالت ہی بدل کے رکھ دی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ور وسلم کا کامل معوجہ ہے آسان کام نہیں ہے اس کے پہلے بھی میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک چھوٹی سی کلاس اگر شرارتی بچوں کی کسی کے ہاتھ دے دی جائے تو اس کو سنبھالنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اور اگر اس کلاس کو وہ سوار دے اس درجے کو وہ سوار دے تو کہا جاتا ہے بڑا ماہر استاد ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم تو جس زمانے میں عرب کے اندر موس ہوئے تھے وہ تو ظلم و ستم کا دور دورہ تھا وہاں پر. کفر و شرک وہاں پر پھیلا ہوا تھا اس حال میں تمام کی حالت کو تبدیل کر دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کامل ذہانت کے پرد کرے گا مزید فرماتے ہیں قاضی اللہ, ہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی امت کی مصلیحتوں کا علم عطا فرمایا تھا پھر ساتھ ہی ساتھ حضور علیہسلاطلام کو آپ سے پہلے جو امتیں گزری تھیں ان کا علم بھی عطا فرمایا قاضی آزماد کی رحمتہ فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلاط اسلام سے لے کر آپ کے زمانے تک جتنی بھی قومیں گزری جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے تمام کے معاملات اللہ تبارک وطرنے آپ کو عطا فرم ہے اب ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو قرآن کے اندر آئے اور وہ اللہ تبارک وطرہ نے قرآن میں بیان کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض وہ کہ جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے وہ آگے بیان نہیں کیے گئے لیکن حضور علیہ کو حضرت آدم علی نبی و علیہط اسلام سے لے کر آپ کے زمانے تک تمام کی تمام امتوں کا علم بھی دیا گیا آپ علیہط اسلام کو تمام انبیاء اور رسول کے واقعات بھی بیان کیے گئے اسی طرح جو پچھلی امتیں گزری ان کے اندر جو جابیر و سرکش لوگ تھے ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ور وسلم کو بتایا گیا صرف یہ نہیں کہ انبیاء کے رام علیہ وسلم کی قصص یا پچھلی جو امتیں تھیں ان کے حالات بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی شریعتوں کا علم بھی دیا گیا تھا کیا آپ علیہ السلاق اسلام ان کی شریعتوں کے حافظ تھے اسی طرح ان کی کتابوں کے بھی حافظ تھے کہ ان کو جو کتابیں دی گئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کی تمام اللہ تبارک وطر نے اس کا علم عطا فرمایا یوں ہی پچھلی امتوں کے جو حالات تھے ان کی جو طریقہ کار تھے ان کی جو سیرتیں تھیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وطر نے عطا فرمائی ان کے اندر کیا کیا خاص واقعات پیش آئے اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی عمروں کے بارے میں ان کے درمیان جو حکماں گزرے یعنی ایسے لوگ گزرے کہ جن کی دانش کی مثالیں دی جاتی تھیں ان کی حکمتیں کیا کیا تھیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے یوں ہی ہر امت کے جو کافر لوگ تھے وہ کس انداز میں حجتیں پیش کرتے تھے اور ان حجتوں کا جواب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا یوں ہی اہل کتاب جو اپنے آپ کو جنتی قرار دیتے تھے اور اپنے آپ کو نجات دہندہ قرار دیتے کہ ہم ہی نجات پانے والے ہماری ہی پیروی کرنے والے نجات پائے گا ان کی حجتیں کیا ہیں ان کے جوابات کیا ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما یہ ساری باتیں کاضی اعظمالی رحمت اللہ ہی طرح بیان فرما رہے ہیں اسی طرح جو چیزیں اہل کتاب کے علماء اپنی عوام سے چھپاتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو بھی ان لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتے تھے جسے مثال کے طور پر عورت کے اندر سزا تھی زانی کی رجم کرنا لیکن ان لوگوں نے اس کی سزا کو بدل دیا کہ جو زنا میں مبتلا ہوگا اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدے پہ بٹھا دیا جائے گا منہ اس کا دوسری طرف کر دیا جائے گا رخ پھیر کے بٹھا دیا جائے گا یہ انہوں نے زنا کی سزا مقرر کر رہی تھی لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا مقدمہ پیش ہوا حضورت اسلام نے ان کو قسم دی کہ بتاؤ کہ تو کے اندر یہ سزا ہے یا نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ توریت کے اندر یہی زنا کی سزا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے رجم کی سزا یہ چھپایا کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم اس کو بتایا اسی طرح انہوں نے تورعت کے اندر بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر دیا انجیل کے اندر بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی خبر دی کہ ان, ان چیزوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے ان تمام باتوں کو اول بیان کرتے ہیں قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روشن معجزات میں سے اتنا علم ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے آگے چل کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بغیر کسی استاد کے حاصل ہوا ہے ایک اور بڑا موجزہ قوانین دین ہی و سیاست ابادی و مسالح امتی نفیل ام قبل امبیا اصول وتی ورونتی ملد اندم الا وحفظ شراعهم وكتبهم ووعي سيرهم وصرد أنبائهم وأيام الله فيهم وصفات أعيانهم واختلاف آرائهم والمعرفة بمددهم وأعمارهم وحتم حكمائهم ومحاجة كل أمة من الكفرة ومعارضة كل فرقة من الكتابيين بما في كتبهم وإعلامهم بأصرارها وفرقهم و مخبئات علومها واخبارهم بما كتموه من ذلك وغيروه اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم معرفت میں سے یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ تمام کی تمام لغت عرب کے جاننے والے تھے یعنی عرب کے اندر مختلف لغت اس زمانے میں بھی بولی جاتی تھی مختلف قبیلوں کی مختلف لغتیں تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام کی تمام لغت کو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 لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تمام کی تمام فصاحت کو جاننے والے سب سے بڑھ کر فصیح ہے یہ اللہ تبارک وطار نے عطا فرمایا اسی طرح اہل عرب کے جو مشہور مشہور معاملات ہوئے مشہور ان کے واقعات پیش آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اس کا علم بھی عطا فرمایا یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی جو حکمت والی باتیں تھیں اس کے بھی حافظ تھے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 اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مہارت حاصل تھی پھر ساتھ ہی ساتھ جس طرح زبان کے اوپر آپ کو مہارت حاصل تھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم قواعد شرعہ کو بھی بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے یعنی جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ فرمائے کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے نکی کی دعوت دیتے تھے برائی سے روکتے تھے اور دین کے جو اصول اور ضابطے بیان کرتے تھے وہ اپنی مثال آپ کہ بالکل صحابہ کرام علیہ مردوان کی جو نئے نئے اسلام لے کر آئے ان تمام کی آپ علیہ صلاۃ وسلم نے اس انداز میں تربیت کی کہ ساری پچھلی عادتیں چھڑوا کر اسلام کی بہترین باتوں کا عادی بنا دیا تربیت کا ایک اعلیٰ طریقہ کار اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تو آپ کو جو شریعت مطرہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی اور اس کی جو تعلیمات ہیں اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے بارے میں قاضی اعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی خوبصورت تعلیمات ہیں ایسی خوبصورت باتیں ہیں کہ جو دین اسلام کا اگرچہ دشمن ہے اسلام کا اگرچہ دشمن ہے لیکن اگر صحیح عقل لگتا ہے ایسی عقل لگتا ہے اور تعصب نہیں کرتا تو وہ بھی اس کا انکار نہیں کرے گا کہ ہماری شریعت کی جو باتیں ہیں دین اسلام کی جو باتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو خوبیوں پر مشتمل ہیں اور اس میں جو خوبیاں ہیں وہ کسی اور شریعت کے اندر خوبیاں موجود ہی نہیں اسی کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں اس کا انکار کوئی ملحد بھی نہیں کرے گا جبکہ وہ تعصب سے کام نہ لے اگر عقل سلیم کے ساتھ کام لے گا تو وہ بھی مانے گا کہ ہاں اس شریعت کے اندر خوبیاں بے شمار موجود ہیں تو ان تمام چیزوں کا علم ببارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا فرماتے ہیں غریب الفاظ والحفظ لأيامها وأمثالها وحكمها ومعاني أشعارها، والتخصيص بجوامع كلمها إلى المعرفة بضرب الإمثال الصحيحة والحكم البيّنة لتقريب التفهيم للغامد والتبيين للمشكل إلى تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل مع اجتمال شريعته على محاصن الأخلاق ومحامد الآذاب وكل شيء مستحسن مفضل لم جنكر منهما ملحد ذو أقل سليم شيئا إلا من دون طلب یہ بلکل تو انکار کرے گا ہی نہیں جو عقل سلیم رکھتا ہو بلکہ ہر وہ شخص کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام انکار کرنے والا ہے یا جاہلیت کی وجہ سے نہ جاننے والا ہے جب حضور علیہ اصلاط اسلام کی باتوں کو سنے گا آپ کی شریعت کی باتوں کو سنے گا تو اسے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہے گی وہ فقط باتوں کو سن کر ہی اس کو صحیح قرار دے گا کہ آپ علیہ الصلاط جو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ ایسی باتیں ہیں کہ عقل سلیم رکھنے والا بغیر کسی دلیل کے تسلیم کرے گا کہ واقعی بڑی خوبصورت اور بہترین باتیں ہیں ایسی باتیں کو اللہ کا نبی ہی بیان کر سکتا ہے مزید کازی آزمال کی رحمت اللہ تلاڑے اس حوالے سے اور رشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو علم و معرفت ہوئی جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال قرار دیا اور جو گندی چیزیں خباعث ہیں, ہیں ان کو آپ علیہ السلاۃ والسلام نے حرام قرار دیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی نہ صرف جانیں محفوظ ہوئیں ان کی عزتیں محفوظ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کئی ان چیزوں کو حرام قرار دیا کہ جن کے انتخاب پر ہماری شریعت کے اندر سزائیں مقرر کی گئی ہیں کہ اگر بندہ ان چیزوں کو استعمال کرے گا تو شریعت متحرہ کی طرف سے اس کو سزا دی جائے جیسے شراب پینا خبر پینا اس کے پر سزا مقرر ہے اب یہ جو سزا مقرر کی گئی کہ دنیا کے اندر سزا دی جائے گی یا ایسی چیز کھائی جیسے خنزیر کا نام زب کس نے گوش کھا لیا تو اس کو آخرت کے اندر سزا دی جائے گی یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان پر جو سزا مقرر کی گئی ہے اگر کوئی شخص عقل سلیم رکھتا ہے اس پہ غور و فکر کرے گا تو وہ اس بات کی تائید کرے گا کہ واقعی اس کے اوپر سزا ہونی چاہیے کہ اگر ان چیزوں پر سزا نہ ہو تو معاشرہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا جب بندہ شراب نوشی کرتا ہے تو پھر شراب نوشی کی خرابی صرف اس کی ذات تک نہیں رہتی بلکہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کی خرابیاں ہوتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں وہ اس کے گھر کے اندر خرابیاں پیدا کرتی ہیں معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کرتی ہیں اور ایسی چیزوں کے اوپر سزا کا مقرر کرنا یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا اور اس کے مشاہدے عام ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکمت بھی عطا فرمائی قاضی ازمال کی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے یعنی ایسی حکمت کی باتیں ایسی چیزوں کو حلال کرنا کہ جن کے ذریعے سے بدنے انسانی کو بھی فائدہ ہو معاشرے کے اندر بھی سکون ہو ایسی چیز کو حرام کرنا کہ جس سے بدنے انسانی کو بھی نقصان پہنچے معاشرہ بھی خراب ہو یہ باتیں وہی شخص جان سکتا ہے کہ جس نے ایک عرصے تک علم حاصل کیا ہو اہل علم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا ہو اور مسلسل پڑتا رہا ہو تو ایسا شخص ایسی باتیں کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کامل کامزا ہے کہ کسی کے پاس جائے بغیر یہ تمام باتیں آپ علیہ السلاط اسلام نے بیان فرمائی تو یہ آپ علیہ السلاط اسلام کے روشن معجزات میں سے ایک مجزا ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و مارفت میں سے یہ ہے کہ آپ آئے تو شریعت متحرہ کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کی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 عطا ان میں سے چند باتیں رحمتہ اللہ ہی یہاں پر ارشاد فرما سب سے پہلے خواب کے حوالے سے کچھ باتیں بیان فرمائی کہ جو خواب ہے اس کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ پہلے بتانے والے کے ساتھ ہوتی ہے پہلے بتانے والے کے ساتھ ہوتی ہے اور فرمایا کہ یہ پرندے کے پیر پر ہوتی ہے پرندے کے پاؤں پر ہوتی ہے یعنی اگر بتانے والے نے بتا دیا تو گویا کہ وہ پرندے کے پاؤں پر ہے کہ ابھی وہ واقع ہو جائے گی پرندے کے پاؤں پہ کوئی چیز ہو تو کبھی بھی گر سکتی ہے نیچے آ سکتی ہے تو اسی طرح جب تعبیر بتا دی تو کسی بھی وقت وہ واقع ہو سکتی ہے کسی بھی وقت وہ جیسا اس نے بیان کیا ہے ویسا ہو سکتا ہے اسی طرح آپ علیہ السلاط اسلام نے خواب کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ خواب تین طرح کے ہیں خواب تین طرح کے ہیں ایک تو حق خواب ہوتا ہے رو یا ایسا خواب جو حق ہے یعنی جو دکھایا گیا ویسے ہی ہوگا اسی طرح ایک جو خواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کے اپنے ہوتے ہیں جیسا بندہ سوچتا رہتا ہے ویسا کے کے خواب کے اندر ہو جاتا ہے یہ خیالات ہوتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوا کرتا اور فرمایا ایک خواب جو ہے وہ شیتان کی طرف سے بندے کو غمگین کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ کسی دوسرے کو بیان نہ کیا جائے جب ایسا کوئی خواب دیکھے بندہ کہ جو اس کو پسند نہ آئے جو اس کو مکرو ہو تو وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے بلکہ اٹھ کے اعوذ باللہ من الشیطان وزیم پڑھ لے وہ کسی کو نہیں بتائے گا تو حدیث پاک میں فرمائے کہ لا یا ہو یہ اس کو نقصان نہیں دے گا تو اچھا خواب دیکھے تو جو اس سے محبت کرتا ہے جو اس کا خیر خواہ ہے اس کے سامنے وہ خواب بیان کر دے برا خواب دیکھے تو کسی کے سامنے بیان نہ کرے اسی طرح فرمائے کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا اذا تقارب زمان زمانہ قریب ہو جائے گا تو آدمی کا کوئی خواب بھی جھوٹا نہیں ہوگا مومن کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوگا یعنی جو وہ دیکھے گا وہ سچ واقع ہوگا اب یہ تقارب اب زمان کا مطلب کیا ہے ایک شرح ہے اس کے مطابق اس کا معنی یہ بنے گا کہ جب قرب قیامت ہوگی قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت جو بندہ خواب دیکھے گا مومن خواب دیکھے گا وہ ویسا ہی واقع ہوگا اور ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ جب دن رات برابر ہو ادا تقار ابس زمان یعنی ایک تو سردیاں ہوتی ہیں اس میں راتیں بڑی تو دن چھوٹے گرمیاں ہوتی ہیں کہ جس میں دن جو ہے وہ بڑے اور راتیں چھوٹی ہوا کرتی ہیں درمیان میں ایسے اوقات آتے ہیں کہ جن میں دن رات دونوں برابر ہوتے ہیں تو فرمائے کہ ادا تقار ابس زمان ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ جب دن رات برابر ہو تو ایسے دنوں کے اندر جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ مشکل ہی جھوٹا ہوتا ہے وہ صحیح ہی ہوتا ہے یہ سارے اصول و ضوابط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے حوالے سے بیان فرمائے حالانکہ آپ کسی معبر کے پاس کبھی بیٹھے نہیں یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے علم سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فرماتے ہیں دروب و فنون الم عارفی طبی والعبارة والفرائد والحساب والنسب وغير ذلك من العلوم مما اتخذ أهل هذه المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدبة وأصولا في علمهم كقوله الرؤيا لأفضل عابر وهي على رجل طائر وقوله الرؤيا ثلاث رؤيا حق ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه ورؤيا تحزين من و قوله اذا تقارب الزمان لم تقد رؤی المؤمن تکذبو یہ تو ہو گئی خواب کے حوالے سے اور اب طب کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے طب کے حوالے سے بھی بڑی باتیں بیان فرمائی ہیں مثلا آپ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہر بیماری جو ہے اس کی بنیاد اس کی جڑ یہ میدا ہے پیٹ بھر کے کھا لینا میدا کہ میدا خراب ہے تو یہ ہر بیماری کی جڑ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میدا جو ہے وہ بدن کا حوض ہے اور جو رگے ہیں وہ اس کی طرف جانے والی نالیاں ہیں ٹھیک ہے اگرچہ کہ اس حدیث پاک کے بارے میں خود قاضیہ از مالکی رحمتہ اللہ اتنا بیان فرما ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے ایک کول کے مطابق ضعیف اور ایک کول کے مطابق یہ حدیث موضوع ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نے اس کو منصوب کیا ہے کہ میدہ جو ہے وہ حوض ہے اور اس کی طرف جانے والی جو رگیں ہیں وہ اس کی نالیاں ہیں دوائی کے بارے میں بتایا کہ سب سے بہترین دوائی سعود ہے سعود کا مطلب ناک کے اندر دوائی کو چھڑانا اور لدود لدود کہتے ہیں منہ کے ذریعے دوائی دینا اور ہجامہ یعنی پچھنے لگوانا مچھنے جو ہمارے لگوائے جاتے ہیں جس کو کپنگ بولا جاتا ہے جس کے ذریعے سے زائد خون یا فاسد خون خراب خون یہ باہر نکال لیا جاتا ہے اور بندے کو کئی بیماریوں سے اس سے نجات ملتی ہے شفا ملتی ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کیول مشیو یعنی اس حال بعض اوقات جو ہے وہ بندے کو ایسی دوائی دینا پڑتی ہے کہ اس کے پیٹ کو صاف کرنے کے لیے اس کو جلاب دیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے بھی اس کی بیماریاں دور ہوتی ہیں تو یہ دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے کار بیان فرمایا یوں ہی حجامہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا بہترین سترواں یا انیسواں یا اکیسواں دن ہے یعنی چاند کی جب سترہ تاریخ ہو انیس تاریخ ہو یا اکیس تاریخ ہو تو ان دنوں میں اگر پچنے لگوائے جائیں گے حجامہ کروایا جائے گا تو بندے کو اس کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح اودہ ہندی اودہ ہندی یعنی کلونجی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر سات بیماریوں سے شفا ہے سات بیماریوں سے شفا ہے سات کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ کثیر بیماریوں کی اس کے اندر شفا موجود ہے اب یہ ساری چیزیں کہ کلونجی کے اندر یہ یہ چیز موجود ہے کیسے حاصل ہو بندہ کسی حکیم کے پاس بیٹھے گا تو وہ اس کو بتائے گا کہ اس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں حضرال کبھی کسی حکیم کے پاس نہیں بیٹھے جو علاج کے طریقے بتائے گی کون بتائے گا کوئی کامل حکیم ہی بتا سکتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے طب کی مارفت بھی کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس حوالے سے ایک بنیادی اصول بیان کیا صحت مند رہنے کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے پیٹ سے بتر کوئی برتن کبھی بھرائی نہیں پیٹ سے بدتر برتن کبھی کوئی بھرائی ہی نہیں اگر اس کو کھانا ضروری ہے پیٹ بھرنا ضروری ہے تو تہائی کھانے کے لیے ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی ہوا کے لیے سانس کے لیے وہ باقی رکھے یعنی پیڑ بھر کے بندہ جب کھاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ بیمار پڑ جاتا ہے صحت اسے حاصل نہیں ہوتی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ لضعفه وكونه موضوعا تكلم عليه الدار قتني وقوله خير ما تداويتم به السعوت واللدود والحجامة والمشي وخير الحجامة يوم السبع عشر وتسع عشر واحدا وفي العود الهندي سبعة أشفية وقوله ما ملأ ابن آدم ذئاء شر من بطل فإن كان لا بد فالثلث للطعام والثلث للشراب اب نصب کے حوالے سے کہ حضور اسلام کو جو نصب کا علم دیا گیا تو قوم سبا جس کا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اس کے بارے میں اہل عرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا کہ یہ سبا کیا ہے کیا یہ کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے یا کوئی زمین ہے یہ سبا کہتے کس کو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا کہ سبا ایک مرد تھا جس کے دس بیٹے ہوئے جن میں سے چھ نے یمن کے اندر سکونت اختیار کی وہ وہاں پر ٹھہرے اور چار ان میں سے ملک کے شام کے اندر ٹھہرے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو سنن تریمیزی اور سنب داود کے اندر موجود ہے تو آپ علیہ السلاۃ وسلم یہ نصب کا علم بتا رہے ہیں کہ سبا ہے کون جس کے بارے میں اہل عرب خود جو ہے وہ تردد کے اندر ہیں جانتے نہیں ہیں لیکن آپ علیہ السلاط اسلام نے نہ صرف اس کے بارے میں بتایا بلکہ اس کی اولاد کے بارے میں بتا دیا کہ اولادیں کتنی ہوئی تھیں کون سی کہاں پر رہی اور کون سی کہاں پر رہی یہ بھی آپ علیہ السلاط اسلام نے بیان فرمایا اسی طرح خداآ آن, ان کے نصب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے اہل عرب آئے اور ان کے اندر بڑا اضطراب پایا جاتا تھا تو آپ علیہ السلاط نے مکمل تفصیل ان کے سامنے بیان کی کہ قضاء کا نسب ہے ہمدان غار وزر وتحا اہل عرب کا ایک طریقے کار تھا کہ چونکہ چار مہینوں کے اندر جنگنی کرتے تھے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے حرمت والے مہینے لیکن جنگ و جتل کے عادی تھے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ قریب آتا تو یہ رجب سے پہلے والے مہینے جماعت الاخرہ کو یہ دس دن بڑھا دیا کرتے تھے کہ اس دفعہ یہ تیس کا نہیں بلکہ چالیس کا ہوگا مہینہ اور رجب دس دن آگے چلا گیا تو اب یہ دس دن آگے چلا گیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلے سال اگر پھر جنگ و جدل کی ضرورت پڑتی تو اس کو دس دن اور آگے کر لیتے اسی طرح جو اگلے تین مہینے حرمت والے اس میں بھی ردو بدل کرتے رہتے کبھی دس دن بڑھا دیے کبھی کچھ دن بڑھا دیے اس طریقے سے یہ بڑھایا کرتے تھے تو اب ظاہر ہے کہ جب دس دن بڑھا دیے تو ان کے بڑھانے سے چاند سورج کا نظام تو تبدیل نہیں ہوگا انہوں نے تو اپنے وقت پر ہی جو ہے وہ چلنا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اب دس دن بڑھائے ہیں اگلی دفعہ جب دس دن بڑھائے اس کے بعد اگلی دفعہ دس دن بڑھائے تو نتیجہ کیا نکلا پورے ایک مہینے کا فرق آ گیا جس کو یہ اب رجب کہہ رہے ہوں گے وہ حقیقت شاہبان ہوگا جس کو شابان کہہ رہے ہوں گے وہ رمضان ہوگا یہ ان کا طریقہ کار تھا اور پھر انہوں نے اس کے باقاعدہ قوانین مرتب کیے تھے کہ کس کس سال ہم نے کتنے کتنے دن بڑھانے ہیں تو آپ علیہ اسلاط اسلام نے جس دن حج فرمایا اس حساب سے اگر ان کے قانون کو دیکھا جائے تو ایک قانون کے اعتبار سے دن گھومتے گھومتے گھومتے تین سو پچپن دن جو تھے وہ پورے گھوم چکے تھے یعنی 10 دن بڑائے تو ایک مہینے کا فرق تین سال کے اندر آ گیا یوں ہی بڑھاتے بڑھاتے گویا کے پورے سال ہی کوبدیل کر دیا یعنی شابان میں پہنچے تو رمضان بن چکا اگلے تین سال کے بعد شاہبان کے اندر وہ شوال بن چکا تھا جس کو شاہبان کہہ رہے تھے وہ شوال تھا اس کے تین سال کے بعد جس کو شابان کہہ رہے تھے وہ زی تھا اس کے تین سال کے بعد جس کو شابان کہہ رہے تھے وہ ذیل تو یوں بڑھاتے بڑھاتے ایک وقت آیا کہ شابان کے اندر شابان ہی آ گیا آلی. یہ میں نے صرف ایک مثال دی آپ کے سامنے اسی طرح عظیل کے اندر عظیل ہی آ گیا بڑھاتے بڑھاتے آپ علیہ اصلاط اسلام نے جس سال حج فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی جگہ پر آ چکا ہے آلی. وقت گھوم کر اپنی جگہ پر آ چکا ہے جس حساب سے انہوں نے دنوں کو بڑھایا تھا دنوں کو بڑھایا تھا وہ دن بڑھتے بڑھتے زمانہ اپنی جگہ پر آگے یہ بھلے اس کو ایک سال آگے سمجھے لیکن زمانہ ایک سال پیچھے تو یہ حضورات اسلام کے لیے دو طرح کے اللہ تبارک غیبی علم فرمائے جس کے ذریعے آپ نے جان لیا کہ زمانہ اپنی جگہ پر آ چکا ہے دوسرا حساب کا علم کہ آپ کو حساب کا علم تھا کہ آپ نے ان کے قائدے کو دیکھا کہ ہر سال اتنے دن بڑھاتے ہیں تو اس حساب سے زمانہ اپنی جگہ پر آ چکا ہے یہ آج کا کوئی کیلکولیٹر پہ بیٹھ کے کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن زمانے کے اندر ایسا کرنا بالخصوص اہل عرب کے اندر ایسا ہونا یہ بہت مشکل کام ہے فرماتے, فرماتے کے حساب کے حوالے سے کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہر نماز کے بعد دس دس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر دس دس مرتبہ پڑھنے کا تذکرہ آیا ہے دس دس مرتبہ پڑیں گے تو کتنے ہو گئے تیس مرتبہ اور پورے پانچ نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو کتنے مرتبہ ہو گئے ڈیڑھ سو مرتبہ ٹھیک ہے اور ہر نیکی کا جو ثواب ہے وہ دس گنا ہے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے سو ہو گئے ٹھیک ہے سب کی آواز نہیں آئی اس لیے کہ حساب لگانا آسان نہیں تھا دیر ہو گئی بیان کرتے ہوئے یہ بھی وہ افراد جو آج کے دور میں حساب کے اندر عمومی طور پر مہارت رکھتے ہیں پھر بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ تھا کہ جس میں حساب نہیں رکھا جاتا تھا حساب کے لوگ عادی نہیں ہوتے تھے حضور علیہ السلاط اسلام نے فی البدی اس بات کو بیان فرمایا کہ جو نیکی ہے وہ اپنی مسل کے ساتھ دس گنا ہے تو جب دس دس پڑی سبحان اللہ الحمد اور اللہ اکبر تو فرماتے ہیں کہ پانچ نمازوں میں یہ ہو گئی ڈیڑھ سو اور فرمایا میزان کے اوپر یہ ڈیڑھ ہزار ہوں گی یہ حساب کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بیان فرمائی یوں ہی پہلے زمانے میں جو حمام ہوتے تھے نہانے کے لیے وہ بڑے بڑے ہوا کرتے تھے تو اب حمام کے لیے کون سی جگہ مناسب ہے کہ کہاں حمام بنانا چاہیے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے جو انجینئر ہوتا ہے اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سی کہاں چیز بنے گی ہم سے اگر پوچھا جائے تو ہم تو یہاں بنا دیں گے کہ یہاں غسل خانہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ پتا ہی نہیں ہے معرفت ہی نہیں ہے کہ کس طرح بنانی چاہیے زمین کیسی ہونی چاہیے کس مقام پر یہ بننا چاہیے حضورۃسام ایک مقام سے گزرے تو فرمایا کہ یہ حمام بنانے کے لیے بہترین جگہ ہے ہمام بنانے کے لیے بہترین جگہ موجود ہے تو یہ چیز کس کو حاصل ہوتی ہے اس فن کا علم ہو فن کی معرفت آتی ہو تو یہ حضور کو یہ چیز بھی آیا کرتی تھی مغرب کے درمیان قبلہ ہے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یعنی اہل مدینہ کے لیے بیان فرمایا کہ ان کے لیے مشرق اور مغرب کے درمیان یہ قبلہ موجود ہے یہ بھی جو ہے وہ حیث سے تعلق رکھتا ہے جو سندھ کا علم ہوتا ہے اس سے یہ تعلق رکھتا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی حضر الاسلام کو الفی اتن فلم اہل عرب گھوڑوں کے بڑے ماہر تھے تو کہ میں ابتدا میں عرض کیا کہ گھوڑوں کا نسب تک ان کو یاد ہوتا تھا کہ یہ گھوڑا کس کی اولاد ہے وہ کس کی وہ کس کی اوپر تک ان کو سب یاد ہوا کرتا تھا اور پھر اس کے بعد کس گھوڑے کی کیا خصوصیت ہے کس گھوڑے کے اندر کیا خصوصیت ہے کس کو کس انداز میں چلانا ہے اس میں بڑی کامل معرفت ہوا کرتی تھی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے و یئنا یا اقرا ان دونوں میں سے کسی ایک کو کہا کہ انا افرس بالخيل منكہ کہ تم سے زیادہ مجھے گھوڑوں کی معرفت حاصل ہے کہ گھوڑے کے خواص کیا ہے اس کے جو ہے وہ خصوصیات کیا ہیں اس کو سیدھانا کیسے ہے اس کو چلانا کیسے ہے یہ ساری باتیں تم سے زیادہ مجھے آتی ہیں اچھا اسی طرح آپ علیہط استعم کے معجزات میں سے یہ ہے کہ آپ نے لکھنا پڑھنا باقاعدہ کسی سے سیکھا نہیں آپ علیہ اسلاد کا لکھنا اگرچہ کئی مقامات پر ثابت ہے بطور معجوزہ آپ نے لکھا ہے لیکن باقاعدہ لکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سیکھا تھا اس کی حکمت قرآن پاک کے اندر یہ بیان کی گئی کہ اگر آپ باقاعدہ کسی سے پڑھنے کے لیے جاتے علم حاصل کرتے یا لکھتے تو اس بات کا اعتراض کیا جا سکتا تھا اگرچہ کہ اعتراض کا کوئی محل نہیں ہے یہ کیا جا سکتا تھا کہ کوئی توہمت لگا تھا کہ یہ تو باقاعدہ سیکھے ہوئے ہیں انہوں نے تو لکھنا سیکھا ہے انہوں نے تو پڑھنا سیکھا ہے اس وجہ سے یہ قرآن پاک کو ہمارے سامنے لے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض کے اس شبے سے بھی پاک رکھا کہ آپ علیہ السلاۃ اسلام نے اسلن کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اک علی علیہ رضوان کو لکھنے کا طریقہ سکھایا کہ لکھنا کس طرح چاہیے کہ آپ علیہ السلاۃ اسلام نے اپنے کاتب سے فرمایا کہ قلم کو کان پہ رکھ لیا کرو قلم کو کان پہ رکھ لیا کرو کہ یہ لکھنے والے کو املا کرانے والے کو یاد کروانے والا ہوتا ہے کان پہ قلم لگا ہوگا تو اس کو یاد آئے گا کہ مجھے لکھنا ہے اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اسلام نے باقاعدہ لکھنا سکھایا کہ ایک حدیث پاک کے اندر تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لمبا کر کے نہ لکھو یعنی اس کا جو با ہے اس کے بعد جو سین آتا ہے سین کو سیدھا لمبا کر کے نہ لکھو بلکہ سین کے شوشے بناؤ جو تشدید کی طرح ہوتے نا شوشے یہ بناؤ وجہ یہ ہے کہ اگر سیدھا لمبا کر کے لکھ لیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی سمجھے کہ یہ سین نہیں ہے بلکہ با کو لمبا کر کے لکھ دیا ہے اور وہ با اور مین کو ملا کے پڑھ لے سین کو پڑھے نہ تو آپ استاد اسلام نے فرمایا کہ سین کے شوشے بنا کے لکھو ایک تو یہ روایت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوات کو سیدھا کر لو قلم کی نوک بناؤ قلم ہاں؟ کی نوک بناؤ اور پھر اس کے بعد با کو جو ہے وہ کھڑا لکھو سین کے شوشے بناؤ میم کو اس کا جو دائرہ ہوتا ہے اس کو بند نہ کرو اس کو کھلا رکھو اللہ کے نام کو خوبصورت لکھو رحمان کو دمبا کر کے لکھو اور بہترین انداز میں رحیم لکھو اس ساری تعلیمات حضر ال کو لکھنے کے لیے کہ با کیسے لکھنا ہے سین کیسے لکھنا ہے میم کو جو دائرہ ہے اس کو بند نہیں کرنا ہے اس کو کھلا رکھنا ہے حالانکہ آپ علیہ السلاۃ اسلام نے کسی سے لکھنا نہیں سیکھا تھا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں, ہیں چھتی صدیح بزرگ فرما رہے ہیں آدم کہ آپ علیہ السلاۃ اسلام لکھا نہیں کرتے تھے لیکن آپ کو ہر چیز کا علم دیا گیا یہی ہم کہتے ہیں وحرف القلم واقم الباء وفرق السين ولا تعذر الميم وحصن الهاء ومد الرحمن وجود الرحيم اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے تو انشاءاللہ اس کو اپنے اگلے سلسلے میں بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ملائکہ کے ساتھ اور جنات کے ساتھ معاملات پیش आए और आपके सहाबा के जो इस हवाले से मामला पेश आए اس کو بھی قاضی ازمال کی رحمۃ اللہ تعالی اگلی فصل کے اندر ذکر کر رہے ہیں اسے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے کے اندر اگلے درس کے اندر ذکر کریں گے سب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ علیہ الصلاۃ اسلام کی عقیدت محبت کے اندر لمحہ بلحہ اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائے آمین بجین نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم